حال ہی میں ایک بڑا اہم سوال ہمیں بھجوایا گیا اور یہ ایک ایسا سوال ہے جو صرف آج کے حساب سے ہی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ذاتی جسم مبارک کے ساتھ یہاں پر مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں تربیت فرما رہے تھے تب سے لے کر آج تک یہ سوال اسی طرح ترو تازہ ہے اور ہر دور کے لوگ مرد اور عورت اس سوال کے جواب کو جاننے اور سمجھنے کے لیے مشتاق ہیں اور یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے جواب کی بنیاد پر ہماری دنیا بھی کھڑی ہے ہماری آخرت بھی کھڑی ہے ہماری عاقبت۔ ہماری نجات دنیا کی خوشی روز قیامت کی کامیابی ہر چیز کا تعلق اسی اس ایک سوال کے ساتھ ہے ایمان کو مضبوط کیسے کیا جائے قرب الہی کیسے حاصل کیا جائے ویسے تو اس موضوع پہ پہلے بھی کئی بار بات ہو چکی ہے لیکن یہ ایک ایسا سوال ہے جس کو بار بار دہرانے کی ضرورت ہے اور آج ہم اس سوال کے جواب کو تین مختلف جہتوں سے دیکھیں گے ایک تو نقتاز ظاہر ہے ہم نے ان کو ایک مختصر سا جواب تو بھیجوا دیا جنہوں نے سوال بھیجا تھا مگر وہ مختصر جواب ہے مکمل جواب نہیں ہے سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے سمجھ لینی چاہیے معاملہ چاہے دنیا کا ہو چاہے آخرت کا ہو چاہے دین کا ہو چاہے دنیا کا ہو چاہے روحانی ہو چاہے شیطانی ہو معاملہ جس قسم کا بھی ہو جب آپ اس کو اپنی منزل بناتے ہیں تو اس کے حصول کے لیے آپ کو اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں یہ عالم اسباب ہے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پہ منزل کا حصول جو ہے وہ اسباب کے ساتھ جوڑ رکھا ہے یہ درست ہے کہ ایمان کی مضبوطی ہو اور اللہ پہ یقین کامل ہو تو کئی بار اسباب کے بغیر بھی منزل حاصل ہو جاتی ہے مگر یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ یہ چیزیں جو ہے معجزات اور کرامات میں آتی ہیں یہ اصول نہیں ہے اصول یہی ہے کہ اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کا سیرۃ النبی کا مطالعہ کریں ہر موڑ پر اسباب اختیار کیے گئے صحابہ کرام ردوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ کریں ہر موڑ پر اسباب اختیار کیے گئے اسباب اختیار کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے تو اپنے ماحول کا جائزہ لینا ہوگا ایک بات جو کہ ہمارے ایمان میں بھی شامل ہے اور ہمارے تجربے میں بھی شامل ہے کہ جب ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اس کی فضائل اس سے برکات ہمیں حاصل ہوتے ہیں جب ہم بلند آواز میں اپنے گھروں میں تلاوت کرتے ہیں تو اس سے ایک روحانی قسم کا ماحول گھر میں پیدا ہوتا ہے لیکن ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ اگر ہم خود نہیں پڑھ رہے اور ڈیجیٹل ریکارڈنگ میں بھی قرآن چل رہا ہے تو بھی روحانی اثرات پیدا ہوتے ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ جب انسان اپنے منہ سے اپنی زبان سے پڑھتا ہے تو اس کا پھر اور ہی بات ہے اللہ اللہ وہ اور ہی بات ہے لیکن ہمارا ایمان ہے اور ہمارا تجربہ ہے قرآن مجید کی وہ صورتیں اور وہ آیتیں جو تاغوتی قوتوں سے مقابلے کے لیے اور شیاتی سے مقابلے کے لیے ہیں ہم نے خود اس چیز کو بہت دفعہ تجربہ کیا ہے ایک آپ سے ہم تجربہ جو ہے بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم جہاں رہتے تھے جو مالک کے مکان تھے انہوں نے کہا کہ جی ہمارے بیٹے نے گھر کرائے پہ لیا ہے لیکن وہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ وہ رہ نہیں سکتا کیونکہ وہاں پہ بغیر کسی وجہ کے اچانک آگ لگ جاتی ہے اور جب ہم جگ میں پانی ڈال کے آگ بجھانے لگتے ہیں تو آگ خود بخود بجھ جاتی ہے بغیر پانی کے اور جب ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو آگ دوبارہ جل جاتی ہے اور بچہ بڑا خوف زدہ ہے اور بہو بڑی خوف زدہ ہے ہم نے ان کو صرف ایک تلاوت ڈیجیٹل ایم پی وہ ہم نے ان کو دے دی ہم نے کہا جی آپ اس کو چلا دیں انہوں نے کسی سے تذکرہ کیا تو انہوں بڑی لمبا چوڑا نسخہ بتایا یہ ہوگا وہ ہوگا اور وہ امبر چاہیے اور اد چاہیے اور فلاں چیز چاہیے اور فلاں چیز چاہیے اور ہم لوگوں کو بلائیں گے وہ جنات نکالیں گے اتنا خرچہ ہوگا وہ ہم نے ان کو ایم پی تھری فائل دے دی انہوں نے وہ ایم پی تھری فائل چلائی اور ایک دن کے بعد انہوں نے آ ہم سے کہا کہ الحمد للہ وہ آگ نہیں چل رہی یعنی اللہ کے کلام میں اتنی قوت ہے کہ اگر ریکارڈنگ بھی چلائی جائے تو اس کے اثرات ہوتے ہیں ہاں اگر خود پڑی جائے تو کیا بات ہے اللہ اللہ اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے سمجھنا یہ ضروری ہے کہ اگر اللہ کے کلام کی ریکارڈنگ چلانے سے اثرات مثبت اچھے روحانی پیدا ہوتے ہیں تو اگر خرافات چلیں گی تو کیا اس کے برے اثرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے سمجھنا تو یہ ضروری ہے اب فرض کریں کہ سارے دن میں ہم ایک گھنٹہ صبح آڈیو میں گھر میں اللہ کا کلام چلا دیتے ہیں اور اس کے بعد باقی سارا دن گھر میں خرافات چل رہی ہیں فلمیں چل رہی ہیں گانے چل رہے ہیں ڈرامے چل رہے ہیں تو اس کا کیا کوئی اثر ماحول پر نہیں ہوگا ایک دفعہ کسی کا انٹرویو لکھا ہوا اس کا ایک حصہ ہمیں ملا کو ڈائریکٹر تھا ہندو وہ ہم نے پڑھا خود سنی سنائی بات نہیں ہے اس نے کہا جی میں نے ہر مسلمان کے گھر میں مندر پہنچا دیا ہے اس وقت ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی یہ کیا مطلب ہے مندر پہنچا دیا ہے پھر جب اس طرف اللہ نے توفیق دی اور ہم دین کی طرف پلٹے تو پھر ہمیں باتیں سمجھ میں آنے لگی بات سمجھ میں آئی کہ ان کی ہر فلم ہر ڈرامے کے اندر مندر دکھائے جاتے ہیں اس کے اندر بجن چلتے ہیں اس میں گھنٹیاں چلتی ہیں اس میں ان کے دیوی دیوتاؤں کے بت دکھائے جاتے ہیں وہ کہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ ٹیلیویژن پہ اپنے گھر میں دیکھ رہے ہیں آپ تو اس کا مطلب کہتا تو وہ ٹھیک ہے کہ میں نے وہ کیا کہتا کہ جی ہر مسلمان کے گھر میں میں نے مندر پہنچا دیا تخر اب اگر آپ ایک طرف تو شیطانی چیزیں گھر میں چلاتے رہیں اور ایک طرف رحمانی چیزیں چلاتے رہیں تو بس مقابلے بازی میں ہی رہیں گے برکت تو اسی وقت ہوگی جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کے لیے اسباب اختیار کیے جائیں اور یہ جو اسباب اختیار کیے جائیں گے بہت ضروری نہیں ہے آپ سے کئی بار ہم ارض کر چکے ہیں کہ کوئی ایک دو اذکار زبان پہ چڑھا دے الحمد اللہ چڑھا لے اللہ اکبر کر لیں اللہ باللہ کر لے درود شریف پڑھ لیں کچھ نہیں تو سارا دن چلتے پھرتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے رہیں اسباب خود بخود پیدا ہو جاتی ہے دوسرا پہلو ایک اور سمجھے ایک عربی کا شعر ہے وہ عربی کا شعر کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کا بار بار تذکرہ کرتا ہے وہ اس کا بار بار نام لیتا ہے جس کو اللہ سے محبت ہے وہ بار بار اللہ کا نام لے گا چاہے وہ سبحان اللہ کی شکل لے یا خالی اللہ کی شکل میں یا خالی یا اللہ کی شکل میں ہم جب بیمار ہوتے ہیں بہت تکلیف ہوتی ہے اور اتنی تکلیف میں ہوتے ہیں کہ جسم میں درد ہے اس درد کی صورت میں ہماری زبان سے بے اختیار کیا نکل رہا ہے کیا ہائے ہائے نکل رہا ہے یا یا اللہ یا اللہ نکل رہا ہے اگر یا اللہ یا اللہ نکل رہا ہے تو اس کا مطلب الحمدللہ للہ ایمان میں کچھ سلامتی ہے کچھ وزن ہے اور اگر ہائے ہائے نکل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ معاملہ جو ہے وہ ذرا خطرناک ہے جب بہت تیز بخار ہوتا ہے انسان کو پتا نہیں چلتا کئی بار منہ سے آل فال بولتا ہے عجیب و غریب قسم کے کلمات زبان سے نکلتے ہیں لیکن ایسے بھی لوگ ہیں کہ جب تکلیف میں ہوتے تو ان کا منہ سے نکلتا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ اب یہاں پہ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو بات ہو رہی ہے اس کی جس کو محبت ہے لیکن اگر محبت کے درجے پر ابھی ہم نہیں پہنچے اور ہم چاہتے ہیں کہ محبت ہو جائے تو کیا کیا جائے اس کا جواب بھی بالکل یہی ہے کہ جس کا جتنا زیادہ تذکرہ کیا جاتا ہے اس سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے اگر جتنا زیادہ آپ اللہ کا نام لیں گے یا جتنا زیادہ آپ درود شریف پڑھیں گے خود بخود آپ کے اندر اگر محبت میں کمزوری ہے تو وہ پوری ہوتی چلی جائے گی وہ ختم ہوتی چلی جائے گی اور آپ کو سچی محبت نصیب ہو جائے گی ب ال اور حب رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم ان دونوں کا نسخہ یہی ہے کہ جس کو محبوب بنانا چاہتے ہیں اس کا نام بار بار لیجیے اللہ اللہ اللہ, اللہ یا اللہ یا اللہ تیرا شکر یا اللہ تیرا شکر الحمدللہ الحمد للہ بیمار ہوئے کسی نے پوچھا جناب سنا بہت بیمار ہیں کیسی تو ہے باپ کی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے باقی ابھی بخار ٹوٹا نہیں ہے بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے نا جی اب جب ہم سیدھے ہی کہتے ہیں جناب بخار ٹوٹا نہیں ہے تو, تو نہ شکری میں چلے جائیں گے ہم ہاں. نے کہا الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم بخار ٹوٹا نہیں ہماری عزیز کلی کی بات ہے دفتر میں بات ہو رہی تھی پوچھا گیا ان سے کہ جناب کیسی طبیعت ہے آپ کی انہوں نے کہا جی الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے بیماری چل رہی ہے پھر کہنے گئے کہ بات یہ ہے کہ اس نے بیماری دی, دی, دی تو بھی الحمدللہ شفا دے دی تو بھی الحمدللہ ہمارے بزرگوں سے تو ہمیں ایک ہی بات پتا چلتی ہے اور یہ بات صحابہ سے بھی منسوب ہے کہ اگر زیادہ عرصہ کوئی بیمار نہیں ہوتا تھا تو وہ اس کو شک پڑ جاتا تھا کہیں کہ اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے یہ بڑا اہم نقصہ ہے تو بیماری ہے الحمدللہ اسی کو یاد کرنا ہے دوا بھی کرنی ہے اور جب وہ شفا دے دے تو پھر الحمدللہ اسی کو یاد کرنا ہے اس کا شکر ادا کرنا ہے تو ہم اگر اپنی زبانوں کو ترک کر لیں اپنے ذہنوں کو اللہ کے نام سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھر لیں اپنی زندگیوں میں وہ اسباب جو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر سکتے ہیں ان سے بچنے کی حتی امکان کوشش جاری رکھے اور وہ اسباب جو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر سکتے ہیں ان اسباب کو اختیار کرنے کی اور اس پہ شدت کے ساتھ قائم رہنے کی کوشش جاری رکھے انشاءاللہ اللہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ اس کوشش کو قبول فرمائے گا اور اللہ تعالی حب الہی سے اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اپنے قرب سے ضرور نوازے گا صرف دیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو کس نہج پر چلا رہے ہیں بس اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے اگر ہم یہ خیال رکھیں اور ہر وقت اپنی زبان کو اس کے نام سے تر رکھیں تو انشاءاللہ اللہ ایمان بھی مضبوط ہوگا اور مسائل میں بھی کمی آئے گی اور اگر مسائل آئیں گے بھی تو وہ الٹا ہماری کوتاہیوں ہمارے گناہوں ہماری غلطیوں کو جھاڑنے کے لیے اللہ ہم پہ ڈالے گا کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے اور حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہماری کوتاہیاں ہمارے گناہ اصل میں جھڑ رہے ہوتے ہیں اگر ہمیں بخار ہوتا ہے تو جہنم کی آگ کا ایک حصہ جو شاید شاید اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہمارے لیے ہے تو وہ یہیں پہ وہ پورا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اتار رہا ہے تاکہ جب یہاں سے ہم وہاں جائیں تو صاف ہو کر جائیں اس پہ بھی اللہ کا شکر گزار ہونا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس نے توفیق بخشے کہ ہم ایمان کی مضبوطی کے لیے کوششیں جاری رکھیں اسباب اختیار کریں خلوت میں بھی ہم خیال رکھیں اور جلوت میں بھی ہم خیال رکھیں سب کے بیچ میں ہم جیسے ہیں ویسے ہی ہم اکیلے بھی ہوں اگر یہ ہو گیا تو ان شاء اللہ قرب اللہی بھی مل جائے گا ایمان بھی مضبوط ہو جائے گا باقی جو خوف ہے وہ رہنا چاہیے کیونکہ ایمان جو ہے وہ امید اور خوف کی درمیانی حالت کا نام ہے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے الفاظ ہیں خوف ختم ہو گیا تو بھی ہم مارے گئے امید ختم ہو گئی تو بھی ہم مارے گئے ان کے بیچ میں رہنا جب تک ہمیں کچھ خوف تاری ہے اور شبہ ہے کہ پتہ نہیں ہم صحیح معنوں میں کچھ کر پا رہے ہیں یا نہیں پا رہے ہیں تو اس کا مطلب اللہ کا کرم ہے الحمدللہ اللہ تعالی ہمیں اسن توفیق بخشے وہ صلی اللہ علیہ خير خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلیہ الیہ و اصحابہ اجمعین بر رحمتک یا رحمر رحم